بسم اللہ, اللہ, اللہ علیہ وحمد محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتبہ حضرت موجود تمام خران اور سامعین کشم صاحب السلام کرتے ہیں باب الحج ہے سلسلہ در درس نمبر دو آپ حضرات کی مبارکانہ تا پہنچانے کا شرف حاصل کروں باب الحج میں سے کل ہم نے جو ہے آیات کا ترجمہ کیا تھا پھر کن لوگوں پر حج کی چار قسم سیاسی نے بین فرمایا پھر کن لوگوں پر حج واجب ہوتی ہے حج کی جو ہے واجب, واجب کرنے والی چیزیں کیا کیا ہیں وہ بیان ہوا تھا تو نے فرمایا تھا حج واجب ہونے کے لیے بندے میں یہ یہ آٹھ شرائط پورا ہو جائیں تو حج اس پر واجب ہوگا تو حرمایت ان میں سے ایک بالغ ہونا عقل ہونا ہاں جی مسلمان ہونا اسلام حریت آزادی یہ چار شرائط جو ہے عمومی شرائط ہے اس کے علاوہ امن و تربی راستہ پرامن ہو وقت المعین لہو اور حج کے معین وقت پہنچ چکا ہو جو ذالحجہ کا مہینے میں ہوتا ہے آٹھ دلحجہ سے تیران تک اس کو حاصل ہونا ان دنوں میں اس کو مکے پہ, پہ پہنچنا ضروری ہے ول اور اس کو حجانے کی استطاعت ہو اس استطاعت کے اندر اس کی زاد و راہلہ ذات نخش کے خدشہ اور راہلہ سواری تو آج کل جو ہے گورنمنٹ جو فیس لیتے ہیں وہ اسی زاد و راہلہ کے اندر آ جاتی ہے و نفع دل عیار بچوں کا حرچہ ذیابً ویابن خود کے حج کو جا کے واپس آنے تک آج کل چالیس دن تک رکھتے ہیں اس عرصے کا گھر کے بیوی بچوں کے لیے خوراک چھوڑ کے جانا ہے ضروریات زندگی ان کا چھوڑ کے جانا ہے اس کے علاوہ آٹھویں جو ہے قدرتوں والا سفری اور سفر کے اس میں قدرت و جیسے سیاحتی سلامتی ہو باد موانے اور اس کے لیے کسی قسم کی رکاوٹ حکومتی سطح پر یا کسی بھی سطح پر اس کے لیے نہ ہو تو اس رن میں جو اس شخص پر حج واجب ہو جاتی ہے ہاں حج واجب ہو تو واجب تو یہ واجب عالامن شاد پر حضلی اللہ حاض ال شا جس کو یہ آٹھ چیزیں حاصل ہو گیا تو اس پر حج واجب ہے اس کو ہمیشہ حج کے لیے تیاری کرنا چاہیے تو ایک بار جو اس نے حج اس پر واجب ہوا صلاحیت پائی گئی اس نے حج کا فارم بڑھ دیا ہاں فارم بھرنا تھا جو یہاں آج کے قانون کے مطابق لیکن قرآن میں نام نہیں آیا تو وہ گناہ نہیں ہے ہاں قرآن میں نام نہیں آیا اس نے تو بروات نام بھر دے دیا فارم بھر دیا پیسہ بھر دیا قرآن میں نام نہیں آیا اس صورت میں اس پر واجب ہے پھر گناہ گار نہیں تاخیر ہو جائیں تو گناہ نہیں وہ مستحبن اس کے بعد آگے فرماتے ہیں یہ تو جن پر شرائط پورا ہو گیا ان پر تو واجب ہے اب کچھ لوگوں پر حج کو جانا مستحب ہے کس کے لیے ہے یعنی باعث صحاب و ہیں پر واجب نہیں ہے اگر وہ حاضر نہ کریں اس پر گناہ نہیں ہے تو مصطف ہے ونو کا نفی سفر ہیں اور نے للکعبہ یہ بندہ کسی بھی وجہ سے عرب ممالک کے سفر کو گیا خصوصا سعودی عرب کی اور وہ کعبہ کے قریب پہنچ گئے اور موض حج بھی جو ہے عجام حج تھا جام حج میں تھا وہ کعبہ کے قریب پہنچ گئے تو اسی صورت میں اس کے لیے لیکن وہ مستطی نہیں ہے اس کے بعد مالی حج واجب ہونے کے وہ پورا مالی پر وسط نہیں ہے لیکن قریب پہنچ گیا تو اس صورت میں اس کے لیے حج کرنا مصطعف ہے تو علم و مصطفی الملکان کے لئے فی سفر ہی اس کے سفر میں قورب نیلابہ کعبہ, کعبہ کے قریب پہنچ گیا وہ اپنے سفر میں کعبہ کے قریب پہنچا اور اس کے لیے وقت بھی ہے موسم حج بھی پہنچا ہوا ہے تو یا کعبہ کے قریب پہنچ اور وصل علیہ یا خود کعبہ پہ پہنچ گیا مکہ مدنے میں مکے میں پہنچ گیا وہ منل الحکر ات گیا اور وہ بندہ جو ہے وہ غریب پر پرہزگار لوگوں میں سے ہے سب ایمان غریب لوگوں میں سے پرہزگار لوگوں میں سے ہے تو ایسے شخص پر جو ہے حج کا نام مستعف ہے کہ وہ قریب پہنچا یا وہیں مکہ ہی میں پہنچا ہاں جی اور حج کرنے اس کے لیے ممکن ہو گیا ہاں جی یہ عملیات پورا کرنا ہے تو سر پر مستحب ہے ولم یہ جب آلیہ شسفی فرما اس پر وہاں پہنچنے کے باوجود واجب نہیں ہے کیوں مت کیونکہ مالدار نہ ہونے کی وجہ سے کیونکہ استطاعت مالدار کی شرط ہے وہ مالدار نہ ہونے کی وجہ سے اس پر واجب نہیں ہے لیکن اس کے لیے مستحاب ضرور ہے ہاں جی یہ بندہ اس کے لیے وہاں حج کرنا مشتاب ہے اگر وہ کریں تو اس کے لیے یقیناً ثواب ہے مغفرت ہے باشش ہے تو یہ وہ شخص ہو گیا جس کے لیے ہاں جی مشتاب اس شخص کے لیے ہوا جو وہ کعبے یا کعبے پہ پہنچ گیا یا مکے سے قریب پہنچ گیا اس کو حج کے دن بھی پا رہا ہے وہ حج کو جانا اس کے لیے ممکن ہو رہا ہے تو اس کے لیے چونکہ امیر نہ ہونے کی وجہ سے وہ حاجب نہیں مالدانے لیکن مشتاح ہے باعث ثواب ہے حاضر ہے کریں گے اس کو ثواب ملے گا اور کچھ لوگوں پر حرام ہے وہ کون لوگ ہے فرماتے ہیں وہ حرام حج کرنا حرام ہے اللہ تاریخ کے کچھ جہاز پر جو گھر میں ہوتے ہوئے مسلسل نماز طارک کرتے ہیں نے کسی عزرِ شریک ہے چونکہ نماز اسلام کے بہت بڑے ارکان میں سے پیارے نبی فرمایا ازان گرم نماز کافر اور مسلمان کی نشانی نماز ہے ہاں جیونکہ جگہ نا ہر جو ہے زندگی میں ایک دفعہ کے جاتے ہے تو اس سے انسان میں مسلمان ہے یا نہیں کوئی پہشان نہیں ہوتی روزہ بھی سال میں جو ہے ایک مہینہ رکھنا ہے وہ بھی جو اس کے ذریعے سے انسان کو نہیں پہچان سکتے کہ مسلمان ہے یا نہیں ہاں جی چونکہ یہ سال میں ایک دفعہ آتے ہیں گیارہ مہینے میں روزہ واجب نہیں اور اسی طرح زکوٰۃ بھی جو ہے ساب مال پر ہے غالبوں پر کوئی زکوات نہیں ہے لہٰذا زکوات کے ذریعے سے کسی کے مسلمان ہونے نہ ہونے کو نہیں پہچانا جا سکتا تو جو عمل جس کے ذریعے سے مسلمان ہونا اور نہ ہونا آسانی سے پہچانا جاتا ہے اور ہر غریب اور امیر کو بیمار اور صحت مند کو یہ جی عبادت واجب ہے وہ نماز ہے ہاں جی جو شخص نماز نہیں پڑھتے ہیں پر اور اس پر کابق کو حش کو جانا اس پر حرام ہے وہ حرام حرام ہے اللہ تاریخ صلاحات وسعوں میں جو شغل صحت و سلامت ہونے کے باوجود بدو نے کسی اور شرح کے نماز طرح کرتا اور نہیں برتا وہ سوم روزہ نہیں رکھتا ہو وغیرہ بھی اس کے علاوہ من الرجی ان لوگوں پر بھی حج کو جانا حرام ہے کہ اللہ وہ جو اپنی حج سے اور اس عظیم عبادت سے ارادہ نہیں رکھتا اللہ شہرتن بین ناز شعائل لوگوں میں شہرت کے میں حجی صاحب کہنا پسند کرتے ہیں ہم بہت سے جگہوں پر ہے حاجی کا لقب بنے کے اس کو ایک معتبر آدمی سمجھا جاتا ہے اور ہم متوار آدمی سمجھے کے بعد جو ہے پھر وہ اس اعتبار کے ذریعے بہت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں تو بہت سے لوگ ایسے غلط مقاصد کے لیے بھی چلے جاتے ہیں ہاں جی تو اس لیے جو ہے اس طرح بہت سے لوگ داڑھی رکھتے ہیں تاکہ جوڑی ایک ایماندار کی نشانی ہے تو اس سے پھر ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے لوگ ان پر اعتبار کریں گے اعتماد کے غلط فائدہ اٹھانے کے لیے ایسے برے لوگ معاشرے میں ہوتے ہیں اس لیے شریعت نے فرمایا وہ لوگ جو میں عبادت سے نہیں چاہتے اللہ شہرت بینات لوگوں میں خود کو حاج کے کھلوانا اس کو پسند ہے شہرت اپنی سبل سے شہرت چاہتے ہیں تو شرش فرماتے ہیں پھر اس کے لیے حج کو جانا حرام ہے حج کو صرف اللہ کی کے رضا کے لے جانا ضروری ہے تو گرم تو یہ شاید جو تاریخ و سلاد یا تاریخ و سوم ہے کیا اس کو حج کو جانا کبھی بھی صحیح نہیں ہے تو ہاں صحیح ہونے کا راستہ ہے وہ یہ کہ وہ توبہ کرے وہ توبہ کرے سچی توبہ کرے اور نماز پڑھنے لگ جائیں روزہ رکھنے لگ جائیں اور اس کو اپنے سابقہ بورے کردار پہ صحیح شرمندہ ہو جائیں ہاں اور نماز روزے کا پاپن ہو جائیں پھر ہنس کو جائیں بالکل جائیں ہاں کوئی بھی گناہ ایسا نہیں جس کے لیے توبہ نہ ہو ہاں جی؟ توبہ ہے تو توبہ کریں سچا مسلمان بن جائیں اللہ کی جو آسانی سے انجام دے سننے والے فرائض جیسے نماز روزہ ان کو آپ انجام دینے لگ جائیں ان کو آمدن نہ چھوڑیں پھر وہ بے شک حج کو جا سکتے ہیں کیونکہ ہر گناہ کے لیے توبہ ہے سچا توبہ کر کے جا سکتے ہیں جن میں وہ آپ اور ایک گروہ پر حج کرنا مغروح ہے کن کے لمن ان لوگوں کے لیے یاس اللہ جن کے لیے حاصل نہیں ہوا ہے ہاں اسباب وجوب حج واجب ہونے والے جو آٹھ اسباب ہیں ہاں جی وہ اس کے لیے میسر نہیں ہوا پورا پورا جیسے کل زاد و راحلہ جیسے ذات یعنی اس کے اپنے خرچے راہلہ اس کے سواری کے انتظام یہ نہیں ہوا ہے تو آج کل کے دور میں جو حج کا جو پیسہ بھرنا ہے بینک میں وہ سرکار کو کسی کمپنی کو وہ اس کے پاس نہیں ہے تین چار لاکھ جو بھرایا جاتا ہے دو تین لاکھ وہ اس کے پاس نہیں ہیں وہ پورا نہیں وہ پیسہ پورا ہاں جی تو یہاں فرماتے ہیں البتہ آج کل کے زمانے میں تو یہ پیسہ نہ ہو تو وہ جا نہیں سکتے ہیں خواب و قرضے سے لائیں کائنس بھی لا پیسہ اس کو ہر صورت میں پورا کرنا پڑے گا لیکن پہلے زمانے لہٰذا آج کل جو ہے یہ زیادہ راہ نہ ہو اور حج کو جائے نہیں سکتے ہیں کیونکہ کمپنی بھی نہیں لے جاتے ہیں سرکار بھی نہیں لے جاتے ہیں جب تک وہ یہ ضروری خدشہ پورا نہ کرے بینک کو نہ بھرے لہٰذا آج کل یہ صورت جو ہے ممکن نہیں. ہاں پہلے زمانوں میں ہوتے تھے بھئی گاؤں سے جو ہے لوگ حج کے لیے نکل پڑے ہیں یا قافلے کی شکل میں تو یہ بھی اس کے بیچ میں گھس جاتے تھے ہاں جی ان میں شامل ہو جاتے تھے اور ان کے جو ہے خدشہ خوراک پہ بھروسہ کر کے وہ چلے جاتے تھے ان کے بیچ میں اپنا خدشہ خورا نہ ہوتے ہوئے بھی تو لہٰذا شاہ سے نے اس صورت کو مخرو قرار دیا ہے ہاں آج کل یہ صورت ممکن ہے ارما مالک میں پھر بھی ممکن ہو لیکن یہاں پاکستان وارث سے تو سرے سے ممکن نہیں تب تک گورنمنٹ آپ کو ٹکٹ ایشو نہیں کرے گا جہاز کا یا وہ کمپنی ہاں آپ کو اجازت نہیں دیں گے اور ساتھ پیسہ نہیں بھریں گا آج تو جا نہیں سکتا لہذا یہ صورت آج کل تو ممکن نہیں ہے پہلے زمانوں میں ممکن تھا لہذا فرماتے مقروح لیمن و شاثر اللہ میاس اللہ فراہ اس کو آسن و اسباب حج واجب ہونے کے اسباب جیسے قزاد اس کے اپنے خرچہ جات و راحلہ اس کے سواری کے خرچہ جات وغیرہ میں اس کے علاوہ دوسرے تمام شرائط جیسے بھی بچوں کا خدشہ ہاں اور اس کے علاوہ جو راستے کا معامن ہونا یہ تمام شرائط میں سے کوئی بھی شرائط جو ہے کوئی بھی نہ ہو یا بعض شرائط نہ پائے جائیں لیکن حسن خدشہ خوراک کے حوالے اس کے پاس نہیں ہیں لیکن یہ بندہ وہ ہوئی اللہ وہ اللہ پر برسہ کرتا ہے وہ بروسہ کرتا ہے کس بات المت القافلہ قافلہ والوں کے خشہ خورا پر ان کے کھان پین پر بھروسہ کر لیتا ہے ہاں بھائی لوگوں کے ساتھ جان وہ تو مجھے بھوکا تو نہیں رکھیں گے بول کے لوگوں کے ساتھ اس قافلہ میں شامل ہو جاتے ہیں وہ یمش اور چل پڑتے ہیں اپنے جیب خالی ہے اپنے پاس پورا خرچ نہیں ہے لیکن قافلہ والوں کے کھانے پینے کی چیزوں پر بھروسہ کر کے چل پڑتے ہیں تو شایست فرماتے ہیں اس کا حج کو جانا ہے اپنے حاجہ خوراک نہ ہوتے ہوئے مکرو ہے اللہ کو پسندی ہے ہاں جی ہاں اللہ کا پسند لہٰذا اپنے حاجہ خوراک ضرورت کی چیزیں جیب میں لے کر پھر آپ حاج کو جائیں اور آپ کے پاس یہ حاجہ خوراک پورا نہیں ہے تو اللہ نے اپن حاج واجب نہیں کیا ہے ہاں جی؟ اور آپ خود کو مشکل میں ڈال کے دوسروں کے لیے بوجھ بن کے حج پہ جانا اللہ نے مخرو قرار دے دیا اس اس حج کے سفر میں آپ کے لیے ثواب زیادہ نہیں خوشب اور اور فرماتے ہیں آیا خواتین حج کو اکیلا جا سکتے ہیں محرم کے بغیر یا محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے یا آپ لوگوں کے لیے جانا ضروری ہے خق و مذن گرہ میں تو شاہ فرماتے ولاجو جائش نے للم خواتین کے لیے انتحت جائے کہ وہ حج کو چلا جائیں بلا زوجین۔ اپنے شوہر کے بغیر یا شوہر نہیں تو والا محرم ہیں اور نہ شرعی محرم کے بغیر جیسے بھائی ہیں باپ ہیں ماموں ہیں چاچا ہیں دادا ہیں اس قسم کی جو ہے شرح محرم جن سے آپ کا نکاح حرام ہے اور شریع رشتہ بھی ہے نسبی ہاں جی؟ تو اور محرم بھی نہیں ہے محرم جو جی کہتے ہیں کہ کسی نے کسی جوش کے جوش ہمرانا ہو یا کسی محرم کے بغیر حس کو جانا خواتین پر حرام جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے کہ حرام ہے وقان البتہ یہ حرمت کب ہے؟ زمانی ہیں وہ زمان لہٰذرماتے ہیں وقانہ بے نمعی یہ حرمت اس وقت ہے جب ہو وہ خاتون وہ جو جہاں رہتے ہیں وہ جگہ بین نمکہ اور مکہ کے درمیان پیدل چلنے کے لیے مصیرت و صلاح یامین اس زمانے کے لحاظ سے تین دن جو ہے پیدل چلنے کی مساحت ہو پیدل یا جانور وغیرہ پر سواری پہ جانے کا مساوت اتنی مسافت پر وہ خاتون رہتی ہو تو پھر جو ہے وہ سوہر کے بغیر جو ہے یا محرم کے بغیر نہیں جا سکتا تین دن کم اس کم تین دن کا مسافت تو ابھی ہم لوگ تو بہت دور ہے کسی دوسرے ملک سے جا رہے ہیں تو یقیناً جو ہے یہاں شوہر کا ساتھ ہونا یا کسی اور قریبی رشتے دار کا جو محرم ہے وہ لازمی ہے واجب ہے ہاں فرماتے ہیں ایک استثنا ہے اس میں ہاں جو کہ علم مگر اداکانت ہو پھر صحبت یا اس عورت کے ساتھ ساتھ یا اس قافلے میں صالحات ہو اور بھی صالح نیک خواتین ہوں متقاثرات بہت تعداد میں وہی اور یہ خاتون جو اس عورتوں کے قافلے میں جا رہی ہیں عامن تن بے صحبت ہنہ ان کے ساتھ جانے میں وہ بالکل امن محسوس کرتی ہے اس کو ان کی طرف سے کسی قسم کی خوف خطرہ خدشات نہیں ہیں ہاں بیمار ہو کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہے تان اور کوئی مالی پریشانی ہو دیکھنے والا ہے تو اس طرح اس کے لیے کسی قسم کی, کی پہلے زمانے میں دوسرے قافلوں میں چلے جاتے اغوا کر لیتے تھے غلام بنا کے لونڈی بنا کے بیچ دیتے تھے اس کو ان کے خدشات بہت زیادہ ہوتے تھے پہلے زمانوں میں مال لول لیتے تھے اور اس کو کہیں پھینک کے چلے جاتے تھے تو ایسا کوئی خوف خطران نہ ہو ہاں جی کسی بھی زاویے سے کوئی خوف خطران نہ ہو تو ایسے تو پھر غلط مکے سے تین دن کے مسافت پر ہے تو بھی جو ہے ان عورتوں کے ساتھ محرم کے بغیر ان عورتوں کے قابلے میں شامل ہو کے جا سکتے ہیں ہاں جی یہ شاثر نے خواتین کے لیے استثنا دے دیا کہ اگر بہت سے خواتین آپ کے قافلے میں ہیں آپ کے لیے کوئی مشکلات پیش آئیں آپ کو دیکھ بھال کے لیے چونکہ خواتین خواتین کے لیے تو دیکھ بھال کر سکتے ہیں محرم جیسا تو ایسے پریشانیوں سے آپ محفوظ ہیں تو پھر آپ جا سکتے ہیں ورنہ جو ہے محرم ہی کے ساتھ جانا چاہیے جب تین دن سے زیادہ کی مسافت ہو یہ وہ زمانے کے لحاظ سے جو جانوروں کی سواری پہ جایا کرتے تھے یا پیدل جایا کرتے تھے ہاں جی تو آج کل کے سفر جو ہے بارہ جہاز سے جاتے ہیں وہ زمانہ نہیں ہے لیکن یہ جو محرم کے ساتھ جانے والے جو حکم ہیں میں جہاں تک جو سفر پہ الحمدللہ ایک دفعہ عمرہ ایک دفعہ حج پہ گیا ہوں رضا نگرہ میں آج کل اس کی ضرورت زیادہ ہے آپ کے او ایئرپورٹ پہ پریشانیاں ہیں آپ کے لیے گاڑی میں آ کے پیچھے جانے میں پریشانیاں ہیں آپ کے لیے مصب میں رہنے میں پریشانیاں ہیں آپ کو ہش کے دوران عمرے کے دوران اب اکیلا جو ہے طواف وغیرہ صحیح وار کرنا مشکل ہو جاتے ہیں. تو وہاں آپ کسی محرم اپنی محرم مرد کے ساتھ ہوگا تو پھر آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی ہاں دوسرے خواتین یقیناً ہوں تو ان کے لیے بھی جو ہے بہت سے جگہوں پر اپنے محرم مر مد کی مدد کی ضرورت پر جاتی ہیں خصوصاً اگر بیمار ہو گیا تو وہاں زیادہ مشکلات پیدا آتی ہیں اور کوئی آبادی ساتھ نقصان و پیدا ہو گیا بہت زیادہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں لہٰذا محرم کے ساتھ ہی جانے کی کوشش کریں جو لوگ پاکستان وغیرہ سے باہر سے چاہتے ہیں تو امید ہے وہ لوگ جو ہے ان احکامات کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیع اللہ ہم صاحب کو توفیق